یہ نیتیاں اگرچہ ہمارے ہاں آخرت میں مقبول نہیں لیکن ہم دنیا میں ان نیتوں کا حساب چکا دیتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ نیتیاں ہیں ان کا بدلہ ان کو دنیا میں اچھی شکل کے اندر مل جائے اور جب یہ ہمارے پاس آئے تو ان کا حساب چکا ہوا ہو اور ہمارے ذمہ ان کی کسی نیکی کا حساب نہ ہو اور مسلمان کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ اس کے گناہوں کا حساب دنیا میں چکا دے اور ہمارے پاس جب آئے تو گناہوں سے پارک ہو کر آئے تو یہودی جو ہے اس کے اور سارے حساب ہم چکا چکے تھے لیکن اس کی ایک نیکی باقی تھی جو ابھی تک اس کا بدلا اس کو دنیا میں دیا نہیں گیا تھا تو اب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی مچھلی کھانے کی تو ہم نے کہا کہ اس نیکی کا بدلا اس کو یہاں پر دے دے تاکہ جب یہ آئے تو اس کے نیتوں کے حساب چپ چکا ہو اور یہ مسلمان جو ہے اس کے گناہ وہاں ہو چکے تھے بیماری کے دوران بہت کچھ لیکن ابھی ایک گناہ باقی تھا اور اب آنے والا تھا ہمارے پاس تو اگر یہ اسی حالت میں آ جاتا تو گناہ اس کے نام ہمارے میں ہوتا تو ہم نے یہ چاہا کہ اس کی اس خواہش کو رد کر دے رد کر کے ایک چوٹ اور لگائی جائے اور ایک چوٹ اور لگا کر اس کا اس کا گنا کا حساب صاف کر دے ہمارے پاس آئے تو پاس صاف ہو کر آئے یہ ہے تو کون اس کا اس حکمتوں کا احاطہ کرے اللہ تالیہ دلالو کی یہ چھوٹی سی عقل یہ چھوٹی سی وہ اسی کے بلبوتے پر انسان یہ کہتا پھرتا ہے کہ صاحب یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا ایسا کیوں ہو بجے چوٹے کے لیے پہنچ رہی ہے اس کو کے لیے پہنچ رہی یہ سب اللہ تعلق والوں کی حکمتوں کا نظام ہے جو اس طریقے سے چل رہا ہے ماں پرور دشمن ہو مامی خشیم دوست کثرا چڑھاؤ کیوں نہ در قضائے ماں ان کا نظام ہے ان کی تدبیر ہے ان کی حکمتیں ہیں وہ متصرف ہیں اس کائنات میں وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں انسان کے وقت کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کو اس کا اجراف بھی کرے یہ ایک قصہ کسی بزرگ کو منقشم ہو گیا ہوگا تحیح. لیکن ہمیں کیا پتا کہ کون کے وقت میں اللہ تبارک بتایا کہ کیا حکمت جاری ہے اور یاد رکھو ہمارے حضرت والا کرم صلاح تعالیٰ سے زع فرمایا کہتے حضرت کہ آپ کا کرم صلاح تعالیٰ سے رو بزرگوں سے بزرگوں کی بات ہے فرماتے تھے کہ بھائی پہلے زمانے میں تم نے دیکھا ہوگا کہ سنا ہوگا کہ جو لوگ اپنے اصلاح کرنے کے لیے کسی بزرگ کے پاس کسی شیخ کے پاس جاتے تھے تو بڑے لمبے چوڑے مجاہدات بڑی لمبی چوڑی ریاضتیں کرنی پڑتی تھیں اس کے قصے میں نے پہلے آپ کو سنا ہے بہت سے کس کس طرح مجاہدے کرتے تھے لوگ یہ مظاہرے ہوتے تھے اختیاری کہ اپنے اختیار سے انسان نے کوئی مجاہدہ کیا اپنے نفس, نفس کشی کا اب وہ کہاں رہے مجاہدے کہاں رہے نہیں ریاضتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کو بھی مجاہدے سے محروم نہیں فرمایا جو بندے اختیاری مجاہدے نہیں کرتے تو بعض اوقات اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے ان کو استراری مجاہدہ کرایا جاتا ہے استراری یعنی زبردستی زبردستی پکڑ کر مجاہدہ کرایا جاتا ہے یہ اصرار مجاہدہ اور اس مجاہدے کے نتیجے میں درجات کے اندر جو ترقی ہوتی ہے انسان کے وہ اختیاری مجاہدے سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے زیادہ تیز رفتار ترقی ہوتی ہے دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ وجمائن کو دیکھو ان کیا ہاں آپ کو یہ صوفیہ کرام کے اختیاری مجاہدے سے زیادہ نہیں ملیں گے کہ جان بوجھ کر پاکے کیا جا رہے ہیں یا جان بوجھ کر کھانے کو پانی ملایا جا رہا ہے یا اس قسم کے اور مجاہدات جو اختیاری صوفیہ کرام کے آباد میں ملتے ہیں صحاوے کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کہاں وہ مجاہدات اس قسم کے نہیں لیکن افطراری وجاہدات بے شمار کریم توحید پڑھنے کی پاداش میں سختی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے پر پتھر کی تھریں رکھی جا رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی پاداش میں جانے کیسے کیسے مظالم توڑے جا رہے ہیں یہ سب ہو رہا ہے یہ سب ہیں مجاہدات استراریہ اور ان استراری مجاہدات کے نتیجے میں صحابہ کرام کے درجات جیسے بلند ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا کہ کوئی غیر صحابی اب ان کے مقام کو چھو نہیں سکتا اس مقام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا وہ مجاہدات اس طراری اجی بتا اس واقع حضرت فرماتے ہیں کہ استراری مجاہدے سے درجات زیادہ تیز رفتاری سے بلند ہوتے ہیں اور انسان تیز رفتاری سے ترقی کرتا ہے لہذا یہ بھی حقیقت میں ایک محبت کا عنوان ہے محبت کا عنوان ہے جو اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے वो होता है कि कोई तकलीफ पहुंच जाती है तकलीफ को हम तकलीफ समझते हैं हकीकत में वो रहमत होती है अल्लाह तुम्हारे बता रहे जो समझो एक बच्चा है वो छोटा बच्चा है वो स्कूल जाने से पढ़ने के लिए जाने से घबराता है उसको तकलीफ समझता है जिने? कि नहीं तो आठ घंटे की कैद वहां स्कूल में करनी पड़ेगी नहाने धोने से घबराता है कि नहाऊंगा तोने से उसको तकलीफ होती है माँ बाप जबरदस्त मां जबरदस्ती से पकड़ के बच्चे को किसी तरह कोरो रहा है चिल्ला रहा है और उसको पकड़ के नहला दिया और उसका जिसम बल दिया उसका मैल उतार दिया जी वो बच्चा को क्या समझेगा कि मेरे साथ जुल्भ हो रहा है व्यास्ती हो रही है तकलीफ पहुंचाई जा रही है लेकिन ماں حقیقت وہ عمل جو کر رہی ہے وہ حقیقت میں شبت کی بنیاد پر کر رہی ہے اس کا مل اتارنے کے لیے کر رہی ہے اس کے جسم کو صاف کرنے کے لیے کر رہی ہے اور جب بڑا ہوگا تو پتا چلے گا کہ حقیقت میں یہ عمل جو ہے یہ بڑی شبقت کا عمل تھا محبت کا عمل تھا جسے میں اپنے اوپر زبردستی سمجھ رہا تھا پڑھائی کے لیے زبردستی کر کے بھیج دیا رو رہا ہے چلا رہا ہے جانا نہیں چاہتا لیکن زبردستی کر کے بھیج دیا تو بعد میں اس کو سمجھے گا زبردستی ہے لیکن آپ کی قتل محبت کا اہم تقاضہ ہے بعد میں پتا چلے گا کہ آپ کی قتل یہ اگر زبردستی نہ کرتے ماں باپ تو آج میں یہ پڑھے لکھوں کی سب میں شامل نہ ہوتا تو اللہ تلّہ دلالو کی طرف سے یہ جو کچھ تکلیفیں آتی ہیں وہ سب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق ہو جائے بس بنیادی ہے رجوع کی توفیق ہو جائے تو بس سمجھو کہ یہ رحمت ہی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ رقب حضرت ایوبر صدو کوئی ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایسی زبردست بیماری میں مبتلا ہوئے ایسی بیماری ایسی بیماری اللہ اکبر کہ کسی کو اس کا تصور کر کے بھی رونگے کھڑے ہوتے ایک طرف تو بیماری تھی زبردست اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس بیماری کے عالم میں پہنچ گیا اور شیطان نے آ کر ستانا یہ شروع کیا کہ یہ جو تمہارے تکلیف ہے یا بیماری ہے یا پریشانی ہے یہ حقیقت میں یہ ساری تکلیف اور پریشانی تمہارے گناوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضی کی وجہ سے تم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اس واسطے اس تکلیف میں تم کو مبتلا کیا ہوا ہے. یہ شیتان نے آ کر گمراہ شروع کیا تو حضرت عیوب علیہ السلام نے مناظرہ کیا ہے شیطان سے اس موضوع پر اور اب بھی جو شعیقہ حضرت عیوب علیہ السلام کے نام سے مشہور, مشہور ہے اور بائبل میں ہے اور اس میں تعریفات وغیرہ بھی ہوئی ہے لیکن نظر آتا ہے کہ کچھ اس میں اصلیت بھی ہوں تو وہ اس مناظرے میں عجیب و غریب مناظرہ ہے شیطان کا عورت عیب علیہ السلام اللہ کا شیتانی بار بار اپنی ذرائع پیش کر رہا ہے کہ آپ کو جو یہ تکلیفیں آ رہی ہیں وہ اللہ کے غذب کی وجہ سے آ رہی ہیں اللہ کے قہ کی وجہ سے آ رہی ہیں اور ایسی فاداشت میں آ رہی ہیں بدام والیوں کی اہلکا یوں ایسا سلام فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ تو میرے مالک اور میرے خالق کی طرف سے محبت کا عنوان ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے محبت کا عنوان ہے اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت شفقت کی وجہ سے فرما رہے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے بیماری سے سفا کا فرما دیجئے لیکن مجھے اس بیماری پر گرا کوئی نہیں مجھے اس بیماری پر سکھا کوئی نہیں اور مجھے اس بیماری پر اعتراض کوئی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعتراض ہو اور الحمدللہ روز اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں رب انی مغلوب سنت سے یا اللہ رب انی یا ضرور وہاں ارحم الرحمی یا اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی آپ احمر الرحمین ضرور فرما دیجئے تو یہ میرا رجوع کرنا یہ بھی انہیں کی طرف سے ہے ان کی طرف سے آتا ہے جب وہ مجھے رجوع کی توفیق دے رہے ہیں اپنی جناب میں اپنی بارگاہ میں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تکلیف حقیقت میں یہ ان کی رحمت کا ایک انوان ہے ان کے محبت کا انوان ہے یہ پورا زبردست مناظرہ کیا ہے وہ سارا صحیح ایوب اسی مناظرے میں بھرا ہوا ہے لیکن اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کھلی کھلی علامت بتا دی کہ کون سی تکلیف ایسی ہے جو اللہ کی طرف سے قہر ہوتی ہے اللہ بچال اور کون سی تکلیف ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتی ہے دونوں کی واضح علامت یہ ہے کہ پہلی تکلیف میں انسان گلا کرتا ہے شکوے کرتا ہے اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا دعا نہیں کرتا اس سے और نہیں اور دوسری تکلیف میں कोई नहीं کوئی نہیں لیکن دعا ضرور ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں اس آزمائش کا بتا دل نہیں اپنی رازت سے مجھے اس آزمائش سے نکال دی یہ واضح علامت ہے تو جب کبھی کسی تکلیف میں کسی پریشانی میں کسی سدمے میں اللہ جلال سے رجوع کرنے کی توفیق ہو جائے اللہ تعالی کی طرف سے رجوع کرنے کی توفیق ہو جائے تو سمجھ لو کہ الحمدللہ للہ یہ, یہ بیماری یہ پریشانی یہ تکلیف یہ اللہ کی طرف سے رحمت اور گھبرانے کی بات نہیں انشاءاللہ یہ تکلیف بالآخر تمہارے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی خیر کا ذریعہ بنے بس شط یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کی رفت ہو جائے ارے اگر ان کی طرف سے قہر ہوتا ان کی طرف سے غضب ہوتا تو وہ اپنا نام لینے کی اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہی نہ دیتے جب توفیق دے رہے ہیں تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ ان کی طرف سے رحمت ہے اور یہ کہنا کے ساتھ پکار تو رہے دعا کر رہے اور قبول تو ہو نہیں رہی بیواری جانی رہی تکلیف روانی ہوئی تو خوب سمجھ لو کہ دعا کی قبولیت ہی یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں عرض معروض کرنے کی توفیق ہو جانا یہی قبولیت ہے دعا کی یہی دعا کی قبولیت ہے کہ ان کی بارگاہ میں عرض معروض کرنے کی توفیق عطا ہو گئی یہی اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے قبولیت ہے دعا آتی کیا ہوگا کہ تکلیف پر انعام الگ ملے گا اور اس دعا پر الگ ملے گا اور اس دعا کے بعد جب دوبارہ دعا کی تصدیق ہوگی اس پر الگ ملے گا تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے رس درجات کا ذریعہ بندہ ہے وہ روبین فرماتے ہیں کہ دم اللہ ہے تو لبے کے ماں کہ جب تو زبان سے ہمارا نام لیتا ہے اللہ کہتا ہے تو ایک طرح اللہ کہنا ہی ہماری طرف سے لبائش کہنا ہے یعنی ہماری طرف سے قبولیت ہے اس بات کی کہ نے ہمیں پکارا تو ہم نے تیری بات کو سنا اب وہ تو ہماری حکمت کا تقاضا ہے کہ کب اس تکلیف کو دور کرنا ہے کب اس پریشانی کو دور کرنا ہے تو جلد ہے جلدی مانگ رہا ہے اور ہماری حکمت کا تقاضا ہے کہ کچھ دیر اور کچھ کے بعد جب پورا کیا جائے گا تو اس میں تیرے درجات کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے کہاں سے کہاں پہنچیں گے تو تکلیف میں شکوا گرا نہیں مگر مانگو ضرور یا اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا یا اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہو یا اللہ مجھ سے مجھے یہ تکلیف جو ہے یہ میں کمزور ہوں میری اس تکلیف کو دور فرما دوں گا نہ تو شروع میں مانگو تکلیف مت مانگو اللہ سے اللہ بچائے آزمائش مت مانگو تکلیف مانگنے کی چیز نہیں لیکن جب آ جائے تو آ جانے کے بعد صبر کرنے کی چیز ہے اور صبر کے مانا ہے کہ گلا شکوا نہیں اور ساتھ میں دعا کرتا رہا ہے انسان کہ اللہ میں کمزور ہوں مجھے اس سے دور اس سے نکال دیجیے سکتی تکلیف سے پناہ مانگو اسی وقت حضور اردو سے پناہ مانگو یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیڈیول اف سے بری بری بیماریوں سے برے امراض سے پناہ مانگتا ہوں ساری تکلیف ہو جائے پناہ مانگی نبی صلی اللہ تریم سے اور اس کے بعد لیکن اگر کبھی آ گئی تکلیف تو اس آنے کے بعد اس کو اپنے لیے رحمت سمجھا اور اس کے ادارے جھجوا مانگی رحمت بھی سمجھا ادارے جا مانگی ہمارے حضرت والا قرط ص اللہ تعالی خلر رہو نے ایک جگہ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی داد صاحب معاجر مکسیف قدس اللہ تعالی خرو یہی مضمون کسی مجلس میں بیان فرما رہے تھے کہ بھائی جتنے تکلیفیں ہوتی ہیں وہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتی ہیں بندے کے لیے اگر انسان کی قدر پہچانے اور رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی طرف یہی مضمون کافی دیر تک بیان ہو پا اتنے میں ایکسس آ گیا وہ تھا جزام کا مریض کوڑ کو اور اس حالت میں آیا کہ اس کا سارا جسم جیسے بہ رہا ہے جزام کا. اور برک کی وجہ سے اس کے کوڑ کی وجہ سے آ کر حضرت حاجی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت رہے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری یہ تکلیف دور فرما دے تو حاضرین جو ہے وہ یہ سوچنے لگے کہ ابھی تو حضرت بیان فرما رہے تھے کہ جتنی تکلیف ہوتی ہیں وہ حقیقت میں اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہوتی ہیں رحمت ہوتی ہیں اور اب یہ آدمی آ گیا دعا منگوا رہا ہے اب یہ دعا مانگیں گے کہ اس رحمت کو دور کر دیجئے کیونکہ رحمت ہے تو مانا سی ہو کہ رحمت کو دور کر دیجیے اس رحمت سے مجھے معروم کر دیجئے تو دیکھیں کیا دعا مانگتے ہیں تو حضرت نے دعا یہ مانگی کہ یا اللہ یہ تکلیف جو اس بندے کو ہے ہے تو یہ بھی آپ کی رحمت کا عنوان لیکن ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کے متحمل نہیں تو اے اللہ اپنی رحمت سے اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل کروانے اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت تبدیل فرما دیجئے نعمت تو یہ دیوانی بھی ہے لیکن ہم چونکہ کمزور ہیں تحمل نہیں اس واسطے دوسری نعمت سی جگہ آتا فرمائی یہ دعا فرمائی یہ ہے جو دین کی فہم اللہ تبارک جب کسی کو آتا فرماتے ہیں بزرگوں سے حاصل کرنے والی چیز یہ ہوتی ہے ہمارے بازی رحمت اللہ علیہ کو بھی ایک مرتبہ اس لیے اچھی تکلیف میں یہی جملہ کہتے ہوئے میں نے سن. فرمایا بھائی کہ بھائی کیا اللہ یہ تکلیف کی نعمت کو بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجیے میری کمزوری پر رحم فرما دیجے. تو اس طرح مانگے انسان یہ بڑے نازک مقامات ہیں نہ تو بیماری اور تکلیف مانگنے کی چیز ہے پر راہ مانگنی چاہیے لیکن جب آ گئے تو اس کو اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے سمجھ کر اس کو رضو کرے اللہ تعالیٰ کی طرف اور گرست آپ کے اندر پیدا رہا خلا تھا یہ نکلا اس لیے حدیث میں جو فرمایا یہ حدیث کا مضمون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو کسی آزمائش میں مبتلا فرما دیتے ہیں کہ اس کا رونا ہمیں اچھا لگتا ہے اس کی گریا اوزاری ہمیں اچھی لگتی ہے اس کا ہمیں پکارنا اچھا لگتا ہے اس واسطے اس کو تکلیف دے رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں پکارے اور ہم اس کے پکار کے جواب میں اس کے درجات بلند کریں اس کو کہاں سے کہاں پہنچائے یہ ہے حدیث کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صحیح کام ہم سب کو اپنی رحمت سے عطا فرمائے اور صبر اللہ تعالیٰ ہر بیماری پریشانی تکلیف سے اپنی حفاظت میں رکھے اور پناہ اطا فرمائے لیکن جب کبھی کوئی تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے کے توفیق قدم کرے اللہ اب حضرت کیا فرماتے ہیں حدیث کے تحت حدیث تو میں نے نقل کر دی آپ کو حضرت فرماتے ہیں یہ مجاہدہ استراریہ ہے یعنی وہی کبھی بات کر رہا تھا کہ یہ جو تکلیفوں میں یا پریشانیوں میں انسان کے نفس پر مشقت پیش آتی ہے یہ مجاہدہ استراریہ ہے اور اس میں اس شکایت کی حکمت بھی مذکور ہے جو بزرگوں سے منقول ہے یعنی حضرات مقبولین جو ظاہر کبھی اظہار تکلیف کا کر دیتے ہیں وہ سورتن شکایت ہے مگر مانن اظہار تذرو ہے یہ سمجھ کر کہ حق ہفتالا کو یہ مانگو یعنی بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ تکلیف کے عالم میں اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں ہائے ہائے کر رہے ہیں اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں تو دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ یہ تکلیف کا اظہار یہ تو بے صبری ہوئی یا خدا نا خرص تک شکایت ہوئی یا ہمیں یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے ہمیں یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتہ چل گیا کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں وہ تکلیف کا اظہار بھی شکایت کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ تکلیف مجھے سے دی گئی ہے کہ میں اللہ تعالی کے حضور اپنے آزمی کا اظہار کروں اپنے شکست کی کا اظہار کروں اپنے بندگی کا اظہار کروں اور اس تکلیف کے اوپر ہایا بھی کروں یہ دیج سے جاری ہے کہ میری آہیں سننا مقصود ہے یہ دی سے جاری ہے کہ میری گریا ازاری سننا مقصود ہے اس واقعہ اب بہادری کا مظاہرہ ایسے موقع پر وہ ٹھیک نہیں میرا تو واحد مارد ص اللہ تعالیٰ صدر سے سنا کہ بزرگ تھے وہ بیمار پڑ گئے اور اچھی خاصی تیز بیماری تو جو ایک دوسرے بزرگ ان کی عیادت کے لیے گئے بیمار کٹھی کے لیے تو جا کے دیکھا کہ وہ بیمار بزرگ جو تھے وہ بس اپنا الحمدللہ الحمدللہ الحمد للہ کبھی کر رہے تھے مستقل تو جا کر کہا جو عیادت کرنے کے لیے گئے تھے بزرگوں نے کہا بھائی یہ آپ کا مقام ہے تو وہ اچھا کہ ماشاء اللہ شکر ادا کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا لیکن ایک بار بتا دوں تھوڑی سی ہائے ہائے بھی کرو اور جب تک تھوڑی سی آہار نہیں کرو گے شفانی ہوگی جی اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ یہ تکلیف جو دی ہے یہ اس لیے دی ہے تاکہ آپ اللہ تبارک مطالعہ کے حضور و جاری بھی کریں اور اس تکلیف کا ازارہ بھی مانگیں اور بندگی کا ملتا تھا تقاضہ بھی یہی ہے کہ آدمی اللہ میاں کے سامنے بہادر نہ بنے ارے اللہ میاں کے سامنے کیا بہادر بناؤ گے کے سامنے بہادر نہ بنے اللہ کے سامنے تو شکست ہی کا اظہار کرے کہ یا اللہ میں عاجز ہوں میں کمزور ہوں مجھ سے یہ میں اس بیماری کا متحمل نہیں یہ میری بیماری دور فرماتی ہے. یہ بہادری اللہ کے سامنے نہیں ہوتی ہے وہاں تو شکست چاہیے وہاں تو ابزیت چاہیے ہمارے بھائی جان مرحوم تھے اللہ تعالی ہم کے مقصد فرمائے بھائی ذکی صاحب مرحوم شیر بڑے اچھے کہتے تھے تو ان کا شیر ہے مجھے بہت پسند آتا ہے یہی انہوں نے بیان کیا اس میں کہ اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں توڑنا ہے حسن کا پندار کیا یعنی جب حسن یعنی اللہ دلیہ دلالح کوئی تکلیف دے رہے ہیں تو اس تکلیف کے اوپر اس قدر غم کا کو ضبط کرنا کہ آدمی کے منہ سے آہ تک نہ نکلے اور تکلیف کا ذرہ برابر بھی اظہار نہ ہو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں کوئی حسن کا پندار توڑنا مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے آگے بہادری کرنی مقصود ہے کل ہم یہاں کو بہادری دکھانی ہے کہ آپ کل کر لو جو کچھ کرنا ہے ہم تو ویسے کے ویسے رہیں گے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری کا مظاہرہ کچھ نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اظہار ایک تھے نا بزرگ حضرت نے ذکر کیا ہے حضرت حکیب محمد فض اللہ تعالیٰ کے ایک بزرگ تھے انہوں نے ایک مرتبہ ایسی بتانی کس حال میں آ کے ایسا جملہ کہہ دیا الحاظ بلّہ منہ سے نکل گیا اللہ تعالیٰ سے احتتاب کرتے ہوئے کہ لئی سنیفی سوا کا حض دیں سماشی کا فخت بھی کہ اللہ آپ کے سوا مجھے کسی ذات میں کسی کام میں کوئی مزہ نہیں کوئی حض نہیں تو آپ جس طرح چاہے مجھے آزما کر دیتی اللہ کا جملہ ایسا جملہ نکل گیا مجھے اللہ میاں کو دعوت دینا آزمانے کی تو روایت میں لکھا آتا ہے کہ پیشاب بند ہو گیا مسانہ پیشاب سے بھرا ہوا ہے اور نکلنے کا راستہ نہیں کئی دن اس ازیت میں وہ ابترا رہے ہیں اور کرمپ ہوا کہ مجھ سے کیسی غلط بات نکل گئی تھی تو بچے پڑھنے آیا کرتے تھے ان بچوں سے نابالغ بچوں سے دعا کرا کراتے تھے کہ بیٹا خدا کے لیے میرے دعا کرو اپنے کذاب چچا کے لیے ادرو لیام میں کو اپنے جھوٹے چچا کے واسطے دعا کرو کہ اللہ کرو اس سے مجھے نکال دے کیونکہ یہ بڑا جھوٹا میں نے دعویٰ کر دیا اللہ میاں کے سامنے بہادری نہیں چلتی بھائی اللہ تعالی کے سامنے تو شکست سے بھی رفظیت چلتی تو نہ تو شکوا ہو اور گلا ہو اور نہ اتنی بہادری ہو دونوں کے بین بین ہے طریقہ سنت کا نبی یہ کریم سب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہیے کہ تکلیف کا اظہار بھی ہے اور ساتھ ساتھ تکلیف کے عالم میں حضور رحم صلی اللہ صبح جب مرض وفات کے تکلیف تھی تو حضرت نام فرماتی ہے کہ بار بار سرکار دوالتم بے چینی کے عالم میں اپنا دست مبارک پانی میں بھگوتے تھے اور اپنے چہرے کے اوپر ملتے تھے اور اس تکلیف کا اظہار بھی ہوتا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ Uh, فرما رہے ہیں کہ وہاں کرب ابا کہ ابا جان کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے اس کے, کے لیے اظہار بھی کریں بات مار دیا جاتا ہے لیکن حضور عبدال صلی اللہ سے جواب نے فرمایا کہ لا کر بلا ابھی کی بادل گاؤں کہ آج کے دن کے بعد تیرے باپ پر کوئی کرب نہیں ہوگا یعنی اس وقت ہے لیکن آج کے دن کے بعد تیرے باپ پر کوئی کرب نہیں ہوگا کوئی بےچینی نہیں ہوگی تو اظہار ہوا لیکن سکوا کوئی نہیں اگلی منزل سامنے ہے کہ اس کے بعد جو منزل آ رہی ہے اس میں گرو کا گزر نہیں اس میں تکلیف سدمے کا گزر نہیں یہ ہے سنت کا طریقہ اندر فرا کے ابراہیم وہ بیٹے کے انتقال کے اوپر سرکار دوارا سر فرما رہے ہیں کیا ابراہیم ہم تمہاری وفات کے اوپر ہمیں بڑا صدمہ ہے نواسا بود میں ہے ہمیں تو زین فضی الحمد کا کیا خاص زیادہ گود میں ہے اور آپ کی گود میں اس کی جان نکل رہی ہے تو سرکار ادوارم سر رسم کے کیسے مبارک سے آنسو ٹبک رہے ہیں آنسو ٹبک رہے ہیں یہ اظہار غم ہے اس واسطے کی ابدیت ہے بندگی ہے کہ اللہ فیصلہ تو آپ ہی ہے لیکن آپ نے یہ جو تکلیف عطا فرمائی ہے یہ تکلیف اسی لیے کہ میں آنسو جاؤں آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے عربی کروں گرافگاری کروں تو سننا طریقہ یہی ہے کہ جلا نہ ہو سکوا ہو لیکن ساتھ میں بہادری کا بھی مظاہرہ نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے آج ہو کر رجوع کرے اس سے یا اللہ اس عجیب کو دور کروا دیں یہ ہے مصنوع طریقہ اور یہی اس حدیث کا پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صحیح کام ہم کو عطا کروائے اور اس کو عمل کی توفیق عطا کرنا ہے تو آخر روانہ الحمد للہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا ان تسام وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا ان تسام وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك انت الوهاب وَبَّنَا هَبْلَنَا من أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آيُنْ وَجَعَلْنَا لِلِمُتَّقِينَ إِمَامًا اللهم نقسم لنا من خشيتك ما تحول به بينا و بينا معطيته ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحضن به علينا مصائب الدنيا ومنا بسماعنا وبثارنا وقباتنا ما أخجيتنا وجعله البارث مننا وجعل الفارنا على من غغنا منصنا على من عادنا ولا تجعل المصبتنا في ديننا ولا تجعل المصبةنا في ديننا ولا تجعل المصبتنا في, في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر حنا ولا ببلغ علمنا ولاغاية رغبتنا ولا تصلف عليهلينا واللا يرحمونا اللہ مسجد ولا والا تنخوشنا آفرم نا والا ولا ہننا و آفر تحرمنا واعف ولا علین و ار بنا وردا انا و ار بنا وردا انا و ار بنا وردا انا یار ہمر اب تو فبل سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ آلامیاں ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہر طرح کے گناہوں منقراط اور معاشیتوں سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فرض و کرم سے اپنے دین کی صحیح فہمت